بسمین الرحمن و رحمۃ اللہ صاحب وحمد وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہاشہ گروپ اور باقی تمام شامل خورآ برادران سب کو شموسن سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلہ دس کتاب دعوت نمبر 695 ہے شروع کی تعداد ہے سے اور 330. عورت فتحیہ کی روز میں سے عورت فتح بہت شریعت شرما الحسنہ میں اس مقدس نمبر ایک کی یا علیم و فل یا علیم جل جلال القرآنِ پارمی سے عنوان تھے ہمارے در ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے اللہ یہ آیات ساتھ کی توضیح ہو گئی تھی کہ آیت نمبر دس کی اللہ نے فرمایا کہ یا الما اللہ جفل ارض و مایخمن ہے جو کچھ جو زمین میں داخل ہوتے اور جو کچھ زمین سے نکلتی ہے وہ ماین من سما جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے مایا الظفیہ اور جو زمین سے آسمان کی طرف آسمانوں میں داخل ہوتے آسمان کی طرف جاتی ہے چڑھتی ہے چڑھ جاتی ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ماکم اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے واللہ بما بات ملبیر اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کے بارے میں اللہ خوب آگاہ اور بینا ہے اللہ جو ہے ہاں اس پر خوب نگاہ رکھنے والا تمہارے تمام اعمال کے سلسلے میں تھی اس عائد کی توجہ ہو رہی تھی اسایت کی توجہ کے ذیل میں آخر میں ہم اسے خلاص بندی میں یہاں پہنچا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہوا ماکم اے نما کن کہ ہاں جی کہ والیٰ جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو اسی ذیل میں بلاشق و شعبہ یہ احساس کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے ہم یہ احساس بند ممن کو ایک طرف سے انسان کو عظمت بخشتی ہے کیونکہ میں ایک ایسے ذات کے ساتھ ہوں ہمیشہ جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے خالق ہے سب کچھ ہوئی ہے. اور ایک طرف سے انسان کو اطمینان اور اعتماد بے نفس دیتی ہے اور شجاعت اور شہمت بخشتی ہے کہ میرا ایسے عظیم ذات سے وابستہ ہے وہ میرا رب ہے وہ میرا الہ ہے وہ میرا سرپرست ہے وہ میرا نگاہ ہے لیکن ایک اور جہت ہمیں احساس مصغولیت شدید دلاتی ہے کیونکہ ہر جگہ حاضر و نازل اور مراقب ہے اللہ کے ذات اور یہ احساس انسان کے لیے بزرگ ترین در سے تربیت ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ جال ہر جگہ حاضر و اور مراقب ہے بندے کے تمام اعمال پر تو یہ ایسا جو انسان کے لیے بزرگ ترین در سے تربیت ہے اور یہی اعتقاد کہ اللہ ہر جگہ حاضر و نظر اور مراقب ہے بندے کے تمام اعمال پہ نگاہ رکھتے ہیں اس کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی چیز اس سے معافی بندے کی کوئی حرکات الصنت اللہ سے معافی نہیں اس کائنات میں کسی بھی موجود کی کوئی بھی حرکات السکنات اللہ کی نگاہ علمی سے خارج نہیں ہے کیونکہ اس نے خود فرمائے تم بک الشین علما لہٰذا جو ہے یہی اعتقاد یہی اتقاد کہ اللہ ہر جگہ حاضر الناظر مراقب ہے ریشہ اصلی تغوا و باقی پاکی درست کاری ہیں کہ انسان تغوا کی اصل بنیاد ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اسے احساس کے ساتھ بھیجے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے لہذا اس کے احکامات کی نافرمانی سے انسان شرم کریں ہاں جی اور تغوا اللہ اختیار کریں ساتھ ہی انسان کے رمض عظمت و بزرگی بھی ہے یہی ایمان اور یہی پختۂ اعتقاد کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے وہ کبھی بھی ہم سے غائب نہیں ہے نام اللہ سے غائب ہو سکتے ہیں چھپ سکتے اور یہ حقیقت پیاز کا اصل درست یاد شروع ہے لیکن وہ رب دے نکل میں آگے سے جوڑا اور یہ حقیقت اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے ہاں اللہ جو ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے نہ کہ یہ کہنا یا مجاز ہے آنا یہ اللہ عانہ معلوم یہ کہنا و مجازنی ہے بلکہ جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے نہ کہ یہ کہنا مجاز ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک لحاظ سے دلپذیر پذیر دل انگیز اور روح پرور ہیں اور ایک لحاظ سے روپ انگیز و مشغولیت آفرین ہے اللہ کے جو ہے جمبے شفقت تو مہربانی رحمانیت و رحمیت و اوقرگزر کو دیکھیں ہاں جی تو انسان کے اندر جو ہے ایک سے دل پذیر دل انگیز روح پرور بھی ہے اور ایک سے اللہ کا حار ہے اللہ جو ہے جبار ہے اللہ شدید القاف ہے ان تمام پہلو جو اس کے نافرمانی کہتے ہیں اس کے کی تو اس سے روپ انگیز مصولیت نافرینے کی انسان ضرورت نہ کرے اس کے احکامات کی نافرمانی کرنے کی ہاں سر سدن اس سے بدک جانے کی بد ایک حدیث میں پیامر اکرم صلی اللہ علام سے نقل ہوا ہے آپ نے فرمایا انََََََََََ افضل ایمان المر ایا علمہ ان اللّہ تعالیٰ ماہو ہے سکانہ یار نے ابھی نے فرمایا ان افضل علم انسان کا, کا سب سے بہترین ایمان یہ ہے کہ وہ یہ بات جان لے ایا علامہ ان اللہ تعالیٰ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تبر و تعالیٰ انسان کے ساتھ ساتھ ہے سکان انسان جہاں بھی ہو یعنی بہترین مرحلہ ایمان انسان کا یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ہم جہاں بھی ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے ہاں جی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حضور عرض کیا اے نا اجیت وغیرہ ہاں جی یعنی اے پروردگار اے پرور میں آپ کو کہاں پالوں اے ناجی اجیت کا کہاں پالوں یا یار پرور پروردگار تو قال قالعن ہی مرشا اذا تا علیہ حقت وسل تلیہ تو اللہ نے جواب میں فرمایا ہاں جی جواب جو ہے جواب آیا اللہ کی طرف سے جواب آیا اے مرشا جب بھی آپ میرا ارادہ کریں تو آپ مجھے پا چکے ہو ہاں جی میں دور نہیں ہوں میں جو ہے آپ جب بھی آپ میرے ارادہ کر میں پا میں تو ساتھ ہوں میں تو سامانا ماخ میں نہ مکن تم اناغ و منحب الورید یہ احساس کہ اللہ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے ہاں جی یہ اتنی ضریف و تخیق ہیں کہ ہر انسان متفقر و مومن اپنا اپنے ایمان اور قوت فکر کے لحاظ سے درخ کرتے ہیں کہ اللہ ساتھ ہے اللہ کی میّت کو اور اس معیت کے امک و گہرائی اور باطن تک رسائی پاتے ہیں تو یہ توضحات جو ہے اسکومت تفسیر نمونہ ذیل آیت چار سورہ حدیث کے ذیل میں یہ توضحات جو ہے اس کے بارے میں تھا مزید جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے علم کے وسعت کے حوالے سے بہت زیادہ آیات ہیں ہاں جی بہت زیادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کیبریائی کی ادراک اور معرحت میں ان آیات کا بڑا دہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں آیات علمیا پر غور کرنا اللہ تعالیٰ کے آسما علمیہ اور آیات علمیا جو قرآن پاک میں ہیں ان پر تدبر کرنے سے انسان راہ راست اور صراط مستقیم پر آنے اور ثابت قدم رہنے میں بڑا مدد ملتا ہے آیات علمیا جن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اور مختلف صورتوں میں اس حقیقت کو انسان پر واضح کیا ہے کہ اے انسان تم یہ نہ سوچنا کہ میں تمہارے اعمال سے بے خبر ہوں میں تمہارے اعمال سے بے خبر ہوں تمہاری باتوں سے غافل ہوں تمہارے اچھے برے ہانجی حکاموں سے علم ہوں ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ تمہارے جو ہے بلکہ وہ تمہارے مخفی اور علنی ہاں جی سب کام جانتے ہیں سب کام اس کے سامنے ہیں اس کے حضور میں ہے اور اس سے چھپ کر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے چنانچہ وہ ذات فرماتا ہے ان اللہ علم سے سر و و مایو لنو سرح بقرائے احتر ہے وہ تمہارے سری اور جہری ہر کام سے باخبر ہے ان اللّہ علم بش اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما وہ تمام چیزیں جس سے رونا جو سرری اور چھپا کے کرتے ہیں وہ ماہر اور جو علانی ظاہر و اشکار انجام دیتے ہیں اس طرح یا علم و سر رقم و جاہ انعام نمبر تین ہے جو کچھ تم کسب کرتے ہو حلال یا حرام اچھے یا برے اسے سب کا علم ہے جی یا عالم سر وہ و جاہ تمہارے مقفی چیزوں کو بھی وہ جاہ رقم آشکار اعلانی چیزوں کو بھی تو خواہ تم اچھے کام کرو برے کلام پر حلال کرو حرام کرو اچھے برے سب کا علم ہے کوئی چیز پر سے معافی نہیں ہے ایسا عید نمبر تین وہ یہ علم سورہ ماں تقسیم نمبر تین ہے جو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو ان, ان سب کا اہل ہے یا وہ جانتا ہے ماں تقسیم جو کچھ تم کا سب کرتے ہو یعنی جو کچھ تم کرتے ہو جو کچھ کام نئے برے عمل تم کرتے ہو اللہ کو ان سب کا علم ہے. اس طرح پر ان انَ اللہ یعلم ماتا فلون سر عظمر کان میں جو کچھ تم چھپائے چھپاتے ہو اسے اس کا علم ہے نیچے والا جو ہاں جو مات جو کچھ ان اللہ یعلم ماتا فلون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے ہاں جی جو کچھ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس علم ہے اس کا جو ہے عروی ہے نل یا ماتا حلون اس طرح نمبر پانچ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے اس کا علم ہے یا ما تک تخت تم ہوں سربیاج نمبر 110 تو یہ آئے ہاں جی ان میں جو ہے مغفیر و سب کام جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نلّمایوسِ رون ما رنو ہاں جی وہ تمہارے شری اور جاری ہر کام سے باخبر ہے یا رکم و سیر تمہارے وہ جانتا ہے شریر اور جار ہر کام کو ہاں نمبر تین جو کچھ تم سب کا سب کرتے ہو حلال حرام اچھے برے اسے سب کا علم ہے یا علم ما ماتک جو کچھ تم کا سب کرتے ہو اس طرح جو ہے نمبر چار جو کچھ تم تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو ان سب کا علم ہے ان اللہ یا ما و جہاں کچھ تم کرتے ہو اس پانچویں آیات جو ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے اس کا بھی علم ہے یا یا لوما تک تم تو سرمیا میں اس طرح کے سینکڑوں آیات ہیں ہاں جی لہذا ہمیں ان آیات میں تدبر کر کے اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کی صحیح معرفت حاصل کریں اور اس ذات پاک کی معرفت حاصل کر کے اس کے حضور بندہ بن کے رہیں ہاں جی خود کو اس کے حضور میں کچھ سمجھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں بلکہ اس کے اپنے بندوں کے تمام اعمال با افوال واقوال احوال،, احوال پر احاطہ دے کر اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کو خود ہرگز اللہ کو خود سے ہرگز غافل نہ سمجھیں بندہ کے لیے صرف یہی سزاوار ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندہ بن کے ہیں رہے ہیں تو یہ آج کے درد جو ہے جن تک دفعہ انشاءاللہ شاء اللہ آگے بقیر دروس سے چلیں گے